الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سي المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا حبيب والسلام عليك يا نبي الله وعلی یا نور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز آج کا وجل کئی سالوں سے مدنی چینل کا معمول رہا روایت رہی ہے کہ حج کے سیزن میں اشہور حج میں حج کے حوالے سے حج کے مسائل کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے اویئرنس دینے کے لیے مختلف سلسلے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں حج ہی کے ذیلی عنوانات سے اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے نام لیواؤں کو اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کی اہمیت بھی بیان کی جائے اس کی فضیلت بھی بیان کی جائے اس کا طریقہ کار اور اس کے مسائل بھی بیانے جائے الحمدللہ اللہ عزد وجل مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے رب کا پیارا پیارا کعبہ دیکھیں نبی کریم علیہ سلاد وسلام کے دربار گہربار میں حاضر ہوں اور حرمین طیبین کی حاضری ہمیں بھی نصیب ہو اور خوش نصیب مسلمان ہر سال ہی جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے جو صاحب حیثیت ہیں اور جن کو وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو وہ حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور حج کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں یہ مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حج کی تربیت کا آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے مراحل اور حج کے ایام میں مناسب کس طریقے سے ادا کرنے ہیں کون سی چیزیں لازمی ہیں رکن ہیں فرض ہیں واجب ہیں سنت ہیں کیا ہیں اور اگر یہ ترک ہوتی ہیں تو کیا احکام ہو ہوں گے الحمد اللہ مدنی چینل پر سال ہر سال سے یہ سلسلہ حکام حج مفتی بابو محمد علی ازغر اتاری العالی الحمدللہ اللہ کرتے آ رہے ہیں یہاں پہ مفتی صاحب حج کا طریقہ کار حج کا انداز حج کے مناسب بھی بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں اور الحمدللہ للہ از وجل ناظرین کی آنے والی کوز اور حاضرین کے ہمارے جو منچ کے پاس موجود ہیں جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں آشقان ہی رسول ان کے سوالات کے جوابات بھی مفتی صاحب ارشاد فرماتے الحمد اس سال بھی ایسا ہی ہے آپ کے لیے اس میں مختلف سیگمنٹس رکھے گئے ہیں اور وہ سیگمنٹس کیا ہیں ان شاء اللہ جب آپ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کیسا تھا بعنوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اسی طریقے سے واجبات حج اسی طریقے سے حج قدم با قدم اور اسی طرح مختلف موقع پر مختلف عنوانات کے تحت مختلف ہمارے سیگمنٹس ہوں گے مدنی گلدستے ہوں گے عنوانات ہوں گے اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ ازل مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے اور یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا پانچ ویک تک انشاءاللہ شاء اللہ ازل پانچ جمعرات تک اسی وقت یعنی کم مبیش بیش دس بجے کے آس پاس آپ یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنت بر اجتما کے بعد دیکھ سکا کریں گے اور اس سلسلے میں نبی کریم علی صلاحت وسلام پر درود پاک کے حوالے سے روایت شامل کرتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ایشان ہے کہ بے شک روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آپ یہ سلسلہ احکام حج کرنے جا رہے ہیں آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے اور اب ناظرین اب ایک بہت اہم سیگمنٹ کا ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے مدنی گلدستہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور مجھ میں سمجھتا ہوں اس میں عشق رسول کی چاشنی بھی ہم کو ملے گی الحمدللہ رب بہدو فعب اللہ بسم اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو بلا شبہ اہل ایمان خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں الحمد محظوظ ہوتے ہیں مسرت ہوتی ہے تو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے ویسے بھی ہمارے لیے ہے اور جب ہم مناسب حج سن رہے ہیں حج کے احکام سن رہے ہیں جی تو کیا ہی بہتر ہو کہ نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کا جو سفر حج ہے جی سرکار علیہطلام کا سفر حج آپ علیہ السلاط والسلام نے کس طرح سفر فرمایا کون کون سے اعمال کس موقع پر ادا فرمائے سفر کے اندر کیا واقعات پیش آئے ان تمام چیزوں کو لے کر یہ گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے محترم اور پیرس کن بھائی اور مرنے چرنے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہے سرکار علیہ سلاط وسلام کا حج انتخاب کیا ہے ایک حدیث پاک کا ایک بڑی طویل حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی عہیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا اسی طریقے سے دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گویا کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں تقریباً پانچ حصروں کے اندر یہ حدیث پاک ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شعبہ و اسحاقب ن ابراہیم جمیئن من قال ابو بکر حد صنحات و بن اسماعیل المدنی انجاف علی بن محمد ان ابی یہ سند ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی اپنے اساتذہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام اسحاق بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں ہی اساتذہ جو ہیں حضرت حاطیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں تو امام مسلم احمد اللہ تعالی کے دو شیخ ہیں بیان ہوئے پہلے شیخ ہیں ابو بکر بن ابی شیبا صاحب کتاب ہیں بہت مشہور مدس ہیں ان کی اپنی حدیث کی جو کتاب ہے خاص طور مصنف یہ کئی جلدوں پر جو ہے وہ مشتمل کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن ابی شیبہ احمد اللہ تعالی جو ہیں امام تیمزی علیہ رحمہ کے علاوہ باقی تمام اسحابے جو سیاستہ ہیں انہوں نے ان سے عادی نقل کی ہیں دو سو پینتیس سن ہجری ان کا سن وسال ہے اسی طریقے سے امام اسق بن ابراہیم جو ابن راہویہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں تو ابن اس راہویہ جو ہیں ابن جرکم محدث ہیں حافظ الحدیث ہیں دو سو سینتیس سن ہجری میں ان کا وصال ہوا اس کے بعد آگے راغیوں کے اندر آتے ہیں حاتم بن اسماعیل المدنی یہ بھی مشہور محدث ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں ان جعفر ابن محمد حضرت جعفر امام جعفر جن کو دنیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالنہ کے نام سے جانتی ہے آپ کا مزار پر انوار بقی شریف میں ہے آپ محدث وقت تھے مشتہ تھے ایک سو اڑتالیس سنہ جری میں آپ کا وصال ہوا آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد ماجد سے گویا کہ ان کے والد ماجد جو ہیں اصل راوی ایک طرح سے وہ ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچ کر احوال دریافت کیے ہیں جی. تو ان کے والد جن کا نام یہاں صرف محمد لکھا گیا لیکن امام محمد باقر کے نام سے یہ مشہور ہے بہت جلیل قدر تابعی ہیں حضرت جابر جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چونکہ ان کی ملاقات ہے تو اس لیے اور صحابہ سے ممکن ملاقات ہو لیکن اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات یقینی ہے تو اس بنا پر یہ تابعی ہیں باقر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ باقر کمانا ہے جمع کرنے والا چونکہ انہیں علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ مختلف جگہوں سے گھوم گھوم کر علوم کثیرہ انہوں نے حاصل کیے اس لیے یہ باقر کہلائے اس کے بعد امام حسین محمد اللہ تعالی حدیث کے الفاظ نقل کرتے ہیں آگے جو واقعہ ہو اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں خالہ دخل نہ ہم جابر بن عبد اللہ ربی اللہ تعالنہ کے پاس حاضر ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں, یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں جبل ثلا کے پاس یہ مسجد واقع ہے اور یہ باقاعدہ چاکنگ ہوئی ہوئی ہے کہ شیب بنی حرام تو بنی حرام قبیلہ تھا یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یہاں آپ قیام فرما ہوتے تھے بڑے واقعات ان کے گھر سے متعلق ملتے ہیں اور بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں تو حضرت امام باقی رضی اللہ تعالیٰ ہو حاضر ہوتے ہیں امام حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فسال القوم آپ رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہو چکے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھا کون آیا ہے ہر ایک نے اپنا تعارف کروایا انتہا انتہایا امام باقر فرماتے ہیں یہاں تک کہ میری باری آئی فقول تو انا محمد ابن علی ابن حسین میں محمد بن علی یعنی علی جو ہے وہ علی اوسط ہیں امام زیرآعبدین رضی اللہ عنہ بن حسین میں ان کا صاحبزادہ ہوں فا وابی ہی لارا سر پر ہاتھ پڑھایا فنزا ذریعہ تو چادر میری گر گئی سر پر ممکن ہے چادر ہوگی کوئی وہ چادر ان کی گر جاتی ہے سما نذا ذریع کندھے پر اگر وہ چادر آ گئی تھی تو وہ بھی گر گئی سما ودا کفہ بینا صدیا وانا یوم ضن غلام شاب میں اس وقت چھوٹا تھا محدسین نے لکھا کہ اس وقت ان کی جو عمر ہے وہ آٹھ یا دس سال کی تھی تو ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں چونکہ اہل ویت سے ہیں پیار محبت اور الفت کا ایک انداز ہے فقال بک خوش آمدید یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس حدیث پاک کے تحت محتسین نے ایک نہیں دو نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں علم و حکمت کے نکات بیان کیے ہیں ایک تو حدیث طویل ہے پھر مارکات الارا موضوع ہے اور پھر اس حدیث کے اندر وقتاً فوقتاََ ایسے موضوعات زہر بحث لائے گئے ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے محدثین نے لکھا کہ سلام کرنے کے بعد ترہیب مسنون عمل ہے یعنی سامنے والے کو ویلکم کہنا اب اس کے مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر مرحبا ویلکم خوش آمدید آئیے آئیے تشریف لائیے یہ مختلف الفاظ الفاظوں کے ساتھ سلام کرنے کے بعد خاص طور پر مہمان کو ویلکم کہنا یہ مسنون عمل ہے فرمایا اعظم آخری سلام مشیتا کیسے آنا ہوا جو چاہتے ہیں آپ پوچھئے یہ کہتے ہیں وہوا الماں میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا آپ نابینا تھے حدرا وقت اسلام نماز کا وقت آ جاتا ہے فقام فی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نساجا کہتے ہیں ابایا کے طرز پر ایک لباس ہوتا تھا اسے اسے لیتے ہیں اور راوی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کل وزاح علام کبھی اپنے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے وہ پورا ہی نہ آتا اتنا وہ تنگ تھا ان کا جو طرز زندگی تھا وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح سادگی بھرا طرز عمل تھا طرز زندگی انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا سادہ سے سا لباس تھا تو اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جاب ردی اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ آنی نہیں رہا بڑی پھنس پھنس کے ڈالا ہوگا تو رجا ترفا ترفا ہا لیکن وہ ہاتھ نکل جاتا تھا منصر کیونکہ یہ چھوٹا تھا وہ ردا ہو الا جم ایک چادر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تھی جو کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی لیکن آپ نے اسے استعمال نہیں فرمایا فص اللہ نماز کا وقت ہو چکا تھا چنانچہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی محدث نے یہ لکھا کہ اس ان الفاظوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نابینا اگر امامت کروائے تو جائز ہے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے پھر دیگر مثال بیان ہوئے کہ اگر کوئی عالم موجود ہے تو اسے فوقیت حاصل ہوگی یا یہ کہ عروما نے بیان کیا کوئی لوگ جو لوگوں میں تنفر پھیلتا ہے تو پھر جدا گانا مسئلہ ہے وہ نفسی نفسی ہی نابینا کی امامت جائز ہے اب یہ تو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا کہ جب میری ملاقات ہوئی اس وقت کیا حالات تھے اور کس طرح جو ہے وہ ملاقات کی ابتدا ہوئی اب یہ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو پوچھئے کیا پوچھنا ہے فقول تو اخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بتائیے وہ کس طرح ادا ہوا فاقد سہن تو انہوں نے اپنی انگلیوں سے نو کا عدد بنایا اسی زمانے میں میں نے طالب علمی میں سیکھا تھا لیکن میں بھول گیا عدق بنانے کے طریقے ہوتے ہیں مطلب کہ بھائی ایک تو ہم یوں کہہ دیں کہ یہ نو ہے یہ مراد نہیں ہے ہوتا ہے اہل عرب کے ہاں ایک مخصوص طریقہ ہوا کرتا تھا ابھی بھی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے یوں جس طرح گنگے بہروں کی زبان ہوتی ہے اس طرح میں وہ جو جس طریقے سے وہ گنتے گنتے ہیں اس طریقے سے ایک سمبل انہوں نے بنایا اور نو کا عدد اپنے انگلیوں سے ظاہر کیا اور فرمایا پہلے انگلیوں سے نو کا عدد بنایا فقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکا ستسا سنین ولمجا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم حجیت کے بعد مدینہ منورہ میں نو سال تک تشریف فرما رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ فرمایا محترم پہلے بھائیو اور مدنی چین کے ناظرین سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے کتنی عمریں فرمائے یہ ایک جدا گہنا بحث ہے اور اس میں بہت کافی تفصیل ہے سرکار علیہ وسلام نے ہجرت سے پہلے متعدد حج فرمائے اور مختلف طرح کی روایتیں ہیں بعض روایتوں میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ علیہ ساطو السلام نے کوئی سال بھی نہیں تھا کہ حج نہ کیا ہو لیکن جو عمرے ہیں نبی اکرم علیہ سات وسلام نے اپنی حیات طیبہ میں چار مرتبہ عمرے کا احرام باندھا تین مرتبہ عمرہ ادا فرمایا ایک مرتبہ عمرہ آپ ادا نہ فرما سکے چنانچہ سب سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور حدیبیہ کے راستے مکہ مکرمہ کا قصد کیا حدیبیہ پہنچے تو کفار نے آپ کو روک دیا وہاں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے اندر یہ بات طے پاتی ہے کہ حضور علیہ صد اسلام آئندہ سال عمرہ کریں گے اس سال آپ واپس تشریف لے جائیں گے چنانچہ اس معاہدے کو آپ نے منظور کیا حدیبیہ حرم کے کنارے پر ہے حرم کے اندر جانور بھیجے گئے جو لائے گئے تھے قربانیاں ہوئیں اور قربانیاں ہونے کے بعد پھر حلق یا تقصیر جو بھی ہوا حلق کے بعد آپ علیہ فات السلام بمار افقا واپس تشریف لے گئے یہاں سے یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور وہ نہ کر سکے ایسی مجبوری آ جائے جو شریعت میں معتبر ہے تو اس صورتحال کو احسار کہا جاتا ہے اور ایسے, ایسے زائر کو موثر کہتے ہیں تو موثر یہ نہیں ہے کہ جب چاہے وہ آرام کھول دے اس کے آرام کھولنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حرم میں جانور ذبح ہوگا پھر یہ حلق کرے گا اس کے بعد سن سات ہجری میں آپ علیہ سات وسلام دوبارہ تشریف آئے مدینہ منورہ سے اور جو عمرہ آپ ادا نہیں کر سکے تھے آرام کھول دیا تھا اس عمرے کی قضا آپ نے ادا کی تین دن مکہ مکرمہ میں رہے اور واپس تشریف لے گئے اس کے بعد سن آٹھ ہجری میں غزبائے ہنین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی غزبہ تائف بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے تو غزبہ ہنین اور تائف سے جب آپ فارغ ہو گئے اور مقامی ہنین پر مالی غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی کچھ دن آپ وہاں مقیم رہے تو ایک دن اچانک رات کے وقت آپ علیہ السلاط السلام نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرہ ادا فرمایا اور راتوں رات ہی واپس تشریف لے گئے یعنی عمرہ ادا کیا حلق سے فارغ ہوئے احرام ختم ہوا اور جیرانہ تشریف لے گئے اور بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تو پتہ تک نہ چلا کہ نبی اکرم علیہ ساطو السلام عمرہ کر کر آئے ہیں یہ آپ علیہ ساطو السلام نے دوسرا عمرہ فرمایا اور سفر کے اعتبار سے تیسرا سفر تھا یہ چوتھا عمرہ آپ علیہ سات نے حج کے ساتھ فرمایا جو حجت الوداع کے موقع پر آپ نکلے ہیں تو اس سال آپ علیہ السلاط السلام نے حج کے ساتھ چوتھا عمرہ فرمایا اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ کا جو حج ہے وہ حج تمتو تھا یا حج کی تھا معتمد یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے حج کی فرمایا اور جو عمرہ فرمایا وہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں آپ علیہ سلاۃ السلام نے ادا فرمائے حج کی فرضیت نویں سنی ہجری کو آتی ہے یعنی yani جب ہجرت کا نواں سال تھا تو حج فرض ہوا لیکن نبی اکرم علی سات نے دسویں سنی ہجری کو حج ادا فرمایا اب تاخیر کیوں ہوئی اس حوالے سے علماء نے بہت سارے جواب دیے ہیں ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ذوال جو ہے وہ آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم جو ہے وہ اگلا مہینہ ہوتا ہے تو یہ جو آیت تھی یہ ذو الحجہ کے آخر میں نازل ہوئی تھی حج کا موقع نہ رہا تھا اس بنا پر اگلے سال آپ علی سلاد والسلام نے حج ادا فرمایا لیکن نویں سال حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلاط والسلام نے امیر بنا کر بھیجا اور ایک قافلہ مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ فرمایا کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا جو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا تو اسی حدیث میں اب ہم حد کو کنٹینیو کرتے ہیں فرماتے ہیں الناس دسویں سال آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا حج کرنے کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجن لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ حضور علیہ وسلام اس سال حج کر رہے ہیں فقدیم المدینت کثیر اللہ صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ لوگوں سے بھر گیا جوک در جوک خجوم در ہجوم مختلف خطۂۂ عرض سے لوگ مدینہ منورہ جمع ہونا شروع ہو گئے یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آنے والے مکہ میں تو جا سکتے تھے براہ راست لیکن مرکز کا مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے سابہ اکرام علی مردوان نے تو سرکار علی علیہ السلام سے حج سیکھنا تھا آپ علی علیہ صلاحت السلام کی پیروی کرنی تھی اس لیے مدینہ منورہ آ اور حضور علی علیہ السلام کی رفاقت میں حج کرنا چاہا بیا امل المسلّی ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ عمل کریں جو سرکار علیہ ساطو السلام کر رہے ہیں بڑا شور تھا یعنی پورا جو ذیقادہ کا مہینہ ہے اس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان آنا شروع ہو گئے تھے تو نبی اکرم علیہ سات نے اپنے سفر کا آغاز حج کا جو سفر تھا اس کا آغاز پچیس ضیقاد کو فرمایا مدینہ منورہ سے آپ نے کچھ کیا پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور کریمہ قیاس یہ ہے کہ یہ خطبہ آپ علیہ سات نے جمعہ کا دن فرمایا ہوگا کیونکہ پچیس زی قادہ کو ہفتے کا دن تھا اس خطبے کے اندر آپ علی السلام نے مواقع بیان فرما دیے پانچ ہیں کہ جس سے آگے مکہ مکرمہ جانے والا بغیر احرام کے نہیں جا سکتا اس تمام کا تذکرہ قطب عادث میں ہوا کہ نبی اکرم علیہ سات نے اہل مدینہ کے لیے ذوالفاق کا میکات مقرر فرمایا اہل نجد کے لیے ذات کرن کا میکات مقرر فرمایا اہل عراق کے لیے ذات عرق کا میکعت مقرر فرمایا اہل یمن کے لیے یلملم کا میکعت مقرر فرمایا مصر اور شام سے آنے والوں کے لیے آپ علیہسات السلام نے جوفا کا میقات مقرر فرمایا تو بروز ہفتہ ظہر کی نماز نبی اکرم علیہ سات السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسجد نوی شریف میں ادا فرماتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد یہ قافلہ چلنا شروع کرتا ہے اللہ اکبر کیا نظارے ہوں گے کیا سما ہوگا کیا بہاریں ہوں گی نبی اکرم علیہ ساط السلام اپنے رفقا کے ہمراہ ہزاروں صحابہ کے ہمراہ حج کے لیے نکل رہے ہیں ابھی احرام نہیں باندھا ہے مدینہ منورہ کی حدود ختم ہوتی ہیں اور کوئی نو یا دس کلومیٹر مسجد مسیح سے دور ایک جگہ ہے وادی عقیق اس وادی عقیق کے اندر نبی اکرم علیہ سلاط والسلام آ کر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں مغرب ادا فرماتے ہیں عشا ادا فرماتے ہیں رات کو یہیں آپ علیہ السلاۃ والسلام قیام فرماتے ہیں سو جاتے ہیں یہاں تک کہ ریب امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ مبارک وادی ہے اس میں آپ نماز پڑھیے اور حج کے ساتھ عمرے کو ملانے کا اعلان فرمائیے نبی اکرم علیہ سات وسلام نے جو عمرے کا احرام باندھا ایک تو یہ احرام تھا جو آپ حج کے لئے باندھ رہے تھے اس میں آپ نے عمرہ ادا فرمایا اس کے علاوہ جو تین مواقع پر آپ نے عمرے کا احرام باندھا علماء نے لکھا کہ تینوں مرتبہ آپ نے احرام زی کادہ میں باندھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقین مکہ اشہر حج میں عمرہ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے گناہ سمجھتے تھے ان کے رد کے لیے آپ علیہ اللہ نے زکادا جو کہ حج کا مہینہ ہے اس میں عمرہ کا ایران آندہ اسی طریقے سے مشرقی نے مکہ حج کرتے ہوئے عمرہ نہیں کیا کرتے تھے تو اس رات جب آپ علیہ السلاط والسلام ذوال کے مقام پر تشریف فرما تھے اور ذوال خلیفہ وادی عقیق کے اندر ہے نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام پر وہی نازل ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبارک وادی ہے یہ ابیار علی آج کل اس کا نام ہے یہ وہ مسجد ہے مسجد المیکات جو ظوال خلیفہ میں واقع ہے کہ آپ اس جگہ پر نماز ادا فرمائیے اور عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا اعلان کیجئے چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا فجر کے بعد آپ علیہ ساطو السلام نے لوگوں کو اس بات کی خبر دی فجر بھی وہیں ادا فرمائی اور اس کے بعد ظہر بھی وہیں ادا فرمائی ظہر بھی آپ علیہ صلاسلام وہی ادا فرماتے ہیں اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلط احرام کے جو نوافل ہیں وہ ادا فرماتے ہیں احرام کے نوافل آپ نے ادا فرمائے اور وہی بیٹھ کر یعنی نوافل ادا فرمائے اور اٹھنے سے پہلے یعنی ہم مناسب سیکھ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک جو افعال ہیں آپ کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم نوافل سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم مناسب سیکھ رہے ہیں تو نبی اکرم علیہ ساطو السلام نے نوافل ادا فرمائے سرکار علیہ سات و السلام نے نوافل ادا فرمائے اور ابھی آپ کھڑے نہیں ہوئے کہ آپ نے جو احرام کی نیت ہے وہ فرما لی تو پتہ چلا کہ مصنون یہ ہے کہ نوافل ادا کرنے کے بعد کھڑا نہ ہوا جائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کی جائے حج کرنے والا حج کی نیت کرے گا عمرہ کرنے والا عمرے کی نیت کرے گا جو حج کران کر رہا ہے وہ دونوں کی نیت کرے گا افراد کرنے والا صرف حج افراد کی نیت کرے گا تمتو کرنے والا صرف عمرے کی کرے گا تو آپ نے احرام کی نیت فرمائی اور تلبیہ پڑھی یاد رکھیے کہ نیت کرنے کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے اگر آپ نے نیت تو کر لی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ کو احرام کے تعلق سے مشکلات ہوں گی اور واجب کا ترک ہو جائے گا تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے بعد نبی اکرم علیہ خات وسلام وہاں سے کھڑے ہوئے ہزاروں صحابہ تھے دور دور تک پہلے ہوں گے تو بعد نے دیکھا کہ آپ علیہ صاحۃ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد نیت کی ہے تلبیہ پڑھی ہے پھر آپ کھڑے ہوئے آپ علیہ ساطو السلام باہر تشریف لائے جب آپ علیہ ساطو السلام باہر تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے تلبیہ پڑھا کچھ ساغ دیکھا کہ آپ علیہ صاحب السلام نے تلبیہ پڑھا ہے آرام کی نیت کر لی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر آپ علیہ ساطو السلام اونٹی پر سوار ہوئے تو پھر آپ علیہ ساط والسلام نے تلبیہ پڑھا تو اب راویوں میں اختلاف ہوا کچھ راویوں نے کہا کہ آپ نے مکان بیدا پر جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے ایک پہاڑ کا نام تھا بیدا جب آپ نے تلبیہ پڑھا کچھ نے کہا کہ نہیں جب آپ علیہ ساطو سلام پر سواروں کو کھڑے ہوئے اسی وقت فوراً پڑھ لیا تھا بعد نے کہا کہ نہیں آگے جا کے پڑھا بعد نے کہا کہ نہیں مسجد میں پڑھ لیا تھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خود تک بیان فرمائی کہ چونکہ آپ علیہ صاحب اسلام نے نوافل پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھا پھر دوبارہ بھی پڑھا جب آپ اٹھنے پر سوار ہوئے پھر مقام میدا پر جا کر بھی پڑھا تو اس بنا پر جس نے جس طرح دیکھا اس نے اپنا مشاہدہ اسی انداز میں بیان فرمایا مکہ مکرمہ جانے کے دو راستے تھے ایک راستے کا نام طریق شجرا تھا ایک راستے کا نام طریق معرس تھا نبی اکرم علیہ سات السلام طریقے شجرا سے روانہ ہوئے طریقے معرط سے آپ کی واپسی ہوئی نبی اکرم علیہ سات نے جب اپنا پڑاؤ ڈالا حضور خلیفہ پر آ کر تمام کے تمام ازواج متحرات آپ کے ساتھ تھیں اور یہاں پر چونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے احرام کی نیت کرنی تھی احرام پہننا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی اکرم علیہ السلام کو اپنے ان دو ہاتھوں سے خوشبو لگائی یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے فرمایا ولی حرم ہینا احرم جب آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تھی کرنے سے پہلے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آپ کو خوشبو لگائی ولی ہل ہی قبل یوفل اور جب آپ علیہ سلاۃ السلام نے حج کے بعد حلق کر, کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیا کافی زیارت کے لیے نہیں تشریف لے گئے تھے اس وقت بھی میں نے آپ علیہ سلاط والسلام کو خوشبو لگائی تو اس حدیث پاک کی جو, کا جو عموم ہے اس کو دیکھتے ہوئے مودی نے بیان کیا کہ نیت کرنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا مسنون ہے اس میں تو کسی اختلاف نہیں ہے لیکن عموم دیکھتے ہوئے مودی نے لباس پر خوشبو لگانے کو بھی مستحب قرار دیا ہے کہ احرام سے پہلے جو چادریں ہیں نیت جب تک نہیں کی ہے اس پر خوشبو لگائی لگا جا سکتی ہے اور لگانا مستحب ہے اس کے بعد نبی اکرم علیہ سات وسلام جب تشریف فرما تھے ذوالحلیفا کے مقام پر تو رابی بیان کر رہے ہیں فول ادت اسماؤ منت محمد ابن ابی بکر حضرت اسما بنتے امیش کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے ظول خلیفہ میں تشریف فرمائے پورا قافلہ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو بیچتی ہیں کہ جائیں پوچھیں اب کیا کرنا ہے تو نبی کئی فاصنا ہو فارسلت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف فاصنا ہو تو نبی اکرم علیہ صلاح نے فرمایا ان سے فرما دو ایک تسلی تفریح بے صوبن و احرمی کے غسل کریں یعنی نبی اکرم علی صلاف نے بھی احرام کی نیت کرنے سے پہلے غسل فرمایا تھا اور حضرت اسما جو حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا نام بھی اسما ہے چونکہ ولادت ہوئی ہے حالت نفاس میں ہے اگرچہ کے غسل اترتے اترتا ہی نہیں حالت نفاس میں لیکن جو احرام کا غسل ہے اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے اس کا تعلق جنابت سے نہیں ہے تو باوجود یہ کہ یہ حالت پاکی میں نہیں تھی اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ غسل کریں کپڑا رکھ لیں اور احرام کی نیت کر لیں تو اس سے نے یہ مسئلہ بیان کیا اگر کوئی عورت میکات سے مکہ مکرمہ جا رہی ہے حالتیں ناپاکی میں ہیں خواب و ناپاکی نفاس کی ہو یا حیض کی ہو اس پر لازم ہے کہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے وہ نیت کرے گی احرام کی نیت کیے بغیر نہیں جائے گی وہاں جا کر وہ انتظار کرے گی اور انتظار کرنے کے بعد پاک ہو جائے گی تو طواف کرے گی اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ بہت نزدیک کے دنوں میں جا رہی ہو اسے حج نہیں ملے گا تو پھر اس کے بہت سارے دیگر مسائل ہیں البتہ اگر کوئی عورت حج افراد کی نیت کر لیتی ہے تو چونکہ اس میں مسجد الحرام شریف جانا نہیں ہوتا براہ راست بھی وہ عورت عرفات جا سکتی ہے احرام کی حالت میں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں فصل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اکرم علیہ السلام نے مسجد میں نماز ادا فرمائی نز الخلیفہ میں تما رقب القصبہ پھر آپ علیہ سات السلام قصبہ پر سوار ہوئے نا قطع البید راوی کہتے ہیں حضرت عنہ کہ جب بیدا پہاڑ پر یہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے نظر تو مدح بینئی ہی من راک بن و ماشن وان یا مینی ہی مصرا میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا ہے وانیہ سار ہی مصرا ذالق و من خلیف مصرا ذالق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا از ہرینہ سرکار علیہ صلاۃ السلام سلار قافلہ ہیں سردار قافلہ ہیں شہ سوار قافلہ ہیں اور ہجوم آپ کے ساتھ ہے والنز القرآن و اور کیسا روحانی منظر ہے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں سفر بھی اواد ہیں نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام ان کی طاویل بہتر جانتے تھے وماں ام اللہ بحی منشعین املنا بحی حضور جو جو کرتے ہم بھی وہی ادا کیے چلے جاتے فع اللہ تو نبی اکرم علی صلاحت نے کلمات توحید کے ذریعے تلبیہ پڑھی یا توحید کا لفظ بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ مشقین مکہ بھی حج کرتے تھے لیکن وہ تلبیہ توحید والا نہیں کہتے تھے تلبیہ آپ علیہ وسلام نے پڑھا ماشاء اللہ لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والمل لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والمل لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا لا ان الحمد لك لا شريك لك اور تلبیہ میں خیر ہم تو حالت احرام میں نہیں ہے برکت کے لیے کلمات پڑھے ہیں یقینی طور پر یہ کلمات توحید ہیں تو تلبیہ جب بھی پڑھا جائے تین مرتبہ پڑھا جائے یعنی جو حالت احرام میں آ جائے گا تو تلبیہ کی تکرار اب اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلبیاں پڑھا جائے یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ نے نیت کی ہے نیت کرتے ہی فوراً آپ نے تلبیاں پڑھنا ہے اور تلبیا کے بعد ارما نے لکھا کہ درگے پاک پڑھنا بھی مستحب ہے تو so, جب جب مومنٹ ہو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے تو بیٹھ گئے سواری چلنا شروع کی سواری میں چڑھے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں یا چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں گاڑی سے اتر رہے ہیں جب جب مومنٹ ہو تلبیا پڑھنا مستحب ہے یوں نہ کریں کہ ایک پڑھائے سب پڑھیں بلکہ سب پڑھیں تلویہ اپنا اپنا پڑھا جاتا ہے تلویہ کا معنی ہے اے رب میں حاضر ہو گیا اے رب میں حاضر ہو گیا اور جب حضرت ابراہیم خیل اللہ علیہ نبی والس نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی اور پھر آپ کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں کو بلائیے آپ نے لوگوں کو آواز دی تھی اور روئر زمین پر یہ آواز سنائی دی گئی تھی اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے عالم ارواہ میں یہ آواز سنی تھی ان کی آواز پر جس نے لبیک کہا تھا اسے لبیک نصیب ہوگا احرام نصیب ہوگا خانہ کعبہ کی حاضری نصیب ہوگی تو یہ لبیک اسی آواز پر لبیک کہی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بلوایا تھا ہم حاضر ہیں اے مولا کریم ہم حاضر ہیں اے رب العالمین ہم حاضر ہیں تو یوں اپنی حاضری کی سدائیں لگاتا ہوا عارضی اور ان کے سارے کا اظہار کرتا ہوا ایک حاضی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے راوی کہتے ہیں سرکار علی صاحت نے جب تلبیہ کہا تو احل ناسبہ لزی یہ البی تو پھر لوگوں نے بھی تلبیہ کہا اور جس کو جو الفاظ پسند آئے ان الفاظوں سے کہا مختلف طرح کے الفاظوں سے کہا فلم یع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا و لذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ آپ عت وسلام نے جن الفاظوں سے تلبیہ کہا انی الفاظوں سے آپ علیہ سات و السلام تلبیہ کہتے رہے ابھی قافلہ آگے بڑھتا ہے ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے نکلے تھے اتوار کے دن ظلمحلیفہ سے نکل رہے ہیں جو کہ اس وقت اسی طرح ہے جس طرح ہمارے باب المدینہ میں ٹول پلازا ہے بالکل مدینہ منورہ کے کی آبادی کے کنارے پر یہ مقام واقع ہے اور روحہ کے راستے جو راستہ بیر روحا والا ہے اس راستے آپ علیہ و سلام تشہیر لے جاتے ہیں یہ دیکھیے ابیار علی آج کل اس کا نام ہے اور یہ مسجد کا جو مینار منایا ہوا ہے اس انداز کا منایا ہوا ہے جیسے کوئی احرام پہن کر کھڑا ہو تو اتوار کے دن یہ کافلہ آگے بڑھتا ہے اور بیر روحا پر نبی اکرم علیہ السلام نماز ادا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ستر انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے اب ایک بڑا واقعا دلچسپ کیا واقعات کچھ اور بھی رونما ہوتے ہیں امبیا علی السلام کا جا بجا تذکرہ فرماتے ہیں روحا کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابن مریم تلویہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں اب یا تو ممکن ہے کہ یہ سارے جب تشریف لائیں گے تو پھر آپ اسی راستے سے گزرتے ہوئے حج ادا فرمائیں گے مقامیہ اصا... سے بھی آپ گزرے اس کے بعد مقام ابوا سے گزرے ابوا جو ہے وہ اسی راستے پر روحا سے آگے ایک مقام ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار پور انوار بھی ابوا کے مقام پر ہی واقع ہے تو ابوا جو ہے آپ علیہ سات اسلام کا کافلہ مختلف جگہ پر پڑاؤ کرتا ہوا آ رہا تھا پانچویں منزل جو ہے وہ ابوا کا مقام تھی یہاں آپ نے فرمایا کہ میں یونس بن متہ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ سواری پر ہیں انہوں نے اون کا جبہ پہن رکھا ہے اونٹنی کی, خجور اونٹنی کی جو نکیل ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور تلبیہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے ان کی شریعت میں بغیر سلا لباس نہ ہو ایرام کا اس لیے فرمایا کہ ان کا جبہ پہن رکھا ہے پھر آپ ارے صاف السلام آگے بھرت... کا قافلہ آگے بڑھتا ہے وادی اسفان پہنچتے ہیں وادی اسفان مکہ مکرمہ کے کافی نزدیک ہے لگ بھگ سو ڈیڑھ سو کلو جب مکہ مکرمہ رہ جاتا ہے تو وادی اسفان آتی ہے یہاں قافلے کی چھٹی منزل تھی فرمایا کہ وہ جو صالح سرخ اونٹوں پر گزر رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ تلویاں پڑھ رہے ہیں پھر آپ علیہ صاف السلام مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وادی صرف وادی شریف کا آج کل نام ہے نواریہ یہ <coughs> وہ جگہ ہے جہاں پر ام المومنین حضرت محمونا رضی اللہ تعالی کا مزار پر انوار بھی ہے نبی اکرم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے دوسرا جو آپ کا سفر تھا جس میں آپ نے اپنے عمرے کی قضا فرمائی تو اس سفر میں آپ کا نکاح حضرت محمونا رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا یہیں آپ کا اگر ہوا کرتا تھا اور جب نبی اکرم علیہ سلاط و السلام کا وسالیہ ظاہری ہوا تو وہ دوبارہ اسی جگہ تشریف لے آئی اور اپنے گھر کے جگہ پر ہی ان کی تدفین ہوئی ہے اور آج بھی تنہ تنہا ان کا مزار پرانواد روڈ کے کنارے پر واقع ہے بالکل جو چوکی آتی ہے جو شہر کی انٹری کی چوکی ہے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے اس سے کوئی تین یا چار منٹ کے فاصلے پر ان کا مزار پر موجود ہے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے جو روڈ ہے اسی سائڈ پر آتا ہے تو پہلے اس کا نام تھا مقام صرف آج کل نواریہ ہے یہ حرم سے باہر ہے پھر آپ وادی ارزک سے گزرے مکہ مکرمہ ہی میں ہے یہ وادی اور اس کے بعد مقام زی تنواں پر تشریف لائے یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا اس کے قریب آپ علیہ فاتو السلام نے پڑاؤ کیا آپ علیہ فاط کا جو سفر تھا سات دن پر محیط تھا چار دن ذکادا کے انتیس کا مہینہ ہوا تھا اور تین دن ذوالحجہ کے سات دن میں آپ علیہ سات السلام حرم مکہ میں داخل ہوئے اور ابھی مکہ شہر میں نہیں گئے بلکہ ہرم کے باہر جو وادی طوا کا علاقہ تھا آج کل اس کا نام جرول ہے تصویر سامنے نظر آ رہی ہے جرول کا جو علاقہ تھا یہاں آپ علیہ ساط السلام نے رات قیام فرمایا اور مکہ مکرمہ کی جو آبادی تھی خانہ کعبہ جانے سے پہلے آپ علیہ سات السلام نے یہاں غسل فرمایا اور چاشت کے وقت یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاست کے وقت آپ علیہ ساط السلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام تشریف لے گئے جرول سے مسجد الحرام جانے تک کیا واقعات ہوئے سفر کا کیا انداز رہا کس دروازے سے آپ علیہ صلاح السلام مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے عمرے کا کیا انداز تھا اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید سرکار علی صلاسلام کا جو حج ہے اس کی تفصیلات سنیں گے سلو علی الحبیب اللهم صلی علی وسلم بارک علی سيدنا مولانا محمد مازن جو دل کرم و علی و صحبه و بارک وسلم مستوعبی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ایک گندستہ ہم نے اس انداز کا بنایا ہے جس میں ہم ہمارے مہذرین بھی شامل ہوں گے وہ انشاءاللہ ذ ویل سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اشعار چند آشار جو ہے کلام کے بھی ہوں گے انشاءاللہ عزوجل بھی کچھ ہی دیر میں آپ ہمارے اس سیگمنٹ کا بمپر دیکھیں گے دیکھیں گے کیا سیگمنٹ ہے یہ ایک حاضرین سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل ازل آپ کو سوال بھی بتا رہے ہیں اور اس کی ڈیوریشن بھی بتا رہے ہیں لیکن پہلے باقاعدہ ہم اس کا لوگوں دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں سوال کیا ہے حاضرین جو ہمارے یہاں موجود ہیں ان کو بھی یہ ہم نے کارڈ بنائے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ از کارڈ کے ذریعے ہمیں اپنے جواب سے آگاہ کریں گے اور حاضرین کی طرف سے چار چار جو ہمارے جواب دینے والے افراد ہوں گے ان کے نام جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شاء مدنی چینل پر دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی سوال کیا ہے سوال یہ ہے آج کا اقام حج سلسلے کا آج کا سوال پہلی ایپیسوڈ کا سوال ہے پاکستان یا بیرون ملک سے مکت المکرمہ جانے والا حج یا عمرے کا احرام کہاں سے باندھے گا تو اس کا آپشن ہم نے دیے ہیں چار آپشن ہیں ہرام مکہ سے اے آپشن ہے ہرام مکہ سے بی آپشن ہے میکات یا اس سے پہلے سے سی اپشن ہے ہمارے پاس مسجد الحرام سے اور ڈی اپشن ہے جدہ سے آجیو کی تربیت کا سلسلہ ہے تو چلیں گے دلچسپی کے لیے سوال ہے ایک ایسا سوال جو بڑا ایک کلیدی اور بنیادی عہص رکھتا ہے جی تو اس کا جواب تو آنا چاہیے نا پھر جواب آنا چاہیے ان حاضر میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو اج پہ جا رہے ہوں گے ابھی ہم کچھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا ایک آپ نے بڑا زبردست سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے پچھلے سالوں میں سیگمنٹ نہیں تھا یہ مدنی گلدستہ نہیں ہوتا تھا اس سال احکام حج میں اس کا اضافہ ہے اور ایک نئے انداز سے ایک نئی چیز پیش کر رہے ہیں بالخصوص ان افراد و ناظرین کے لیے جنہیں مسائل تھوڑے مشکل لگتے ہیں پریشانی ہوتی ہے تو شاید یہ مدنی گلدستہ آپ کی اس الجھن کو سلجھن میں تبدیل کرے کسی نہ کسی حد تک پر پڑے ہوتے تو محترم اور, اور مدیچ کے ناظرین اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگل، اگلا سیگمنٹ اس کا نام ہے اصطلاحات حج کے حوالے سے عمرے کے حوالے سے کچھ ایسی اصطلاحات جسے آپ ممکن ہیں کتابوں میں پڑھتے آئے ہوں لیکن تھوڑی سی دقت ہوتی ہے سمجھنے میں تلفظ ادا کرنے میں تو کچھ اصطلاحات کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے اللہ نے چاہا تو ہر سلسلے کے اندر کچھ نہ کچھ اصطلاحات شامل کرتے رہیں گے حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج کران حج تمتو آئیے دیکھتے ہیں حج افراد کسے کہتے ہیں حج افراد وہ حج جس میں عمرہ نہیں ہوتا صرف حج کیا جاتا ہے اسے حج افراد کہتے ہیں اور اس حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں مکئی مکرمہ اور ہیل میں رہنے والے صرف حج افراد ہی کرتے ہیں جبکہ باہر یعنی آفاق میں رہنے والے بھی حج افراد کر سکتے ہیں حج افراد والا جب احرام باندھتا ہے تو حج کی نیت کرتا ہے اور اس کا یہ احرام حج کے بعد ہی اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے بہت نزدیک کی فلائٹ والے یہ حج کریں تو سہولت ہوگی ورنہ طویل عرصے تک احرام ہی میں رہنا ہوگا حج کی ایک اور قسم ہے اس حج کو کہتے ہیں حج کران آئیے دیکھتے ہیں حج کران کیا ہوتا ہے حج کران وہ حج جس میں حج و عمرہ ایک ہی احرام سے ادا کیے جائیں اسے حج کران کہتے ہیں حجران میں عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تخصیص کروا کر احرام نہیں کھولتے بلکہ بدستور احرام باقی رہتا ہے جو کہ حج کے بعد اس وقت کھلتا ہے جب حاجی دس ذلحجہ کو پہلے دن کی رمی پھر قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقسیر کر لیتا ہے اس کے بعد عام لباس میں اسے بقایا مناسک یعنی طواف زیارت اور بقایا دن کی رمی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے حج قیران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں یہ جب اپنے گھر سے یا میکاس سے احرام باندھتا ہے تو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے حج کران سب سے افضل حج ہے اور جو حاجی آخری تاریخوں میں جانا چاہتا ہے مثلاً چار یا پانچ زلحجہ یا اس کے بعد تو اس کے لیے حج کران کرنا قدر آسان ہوگا اس لیے کہ حج کران والے کو حج تک احرام ہی میں رہنا ہوگا اور اس کی پابندیاں پوری کرنا ہوگی پاکو ہند سے جانے والے اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں پھر وہاں جا کر حج کا احرام باندھتے ہیں ایسے حج کو حج تمتو کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حج تمتو کیا ہوتا ہے حج تمتع جس حج میں عمرہ اور حج الگ الگ احرام سے کیا جائے اسے حج تمتو کہتے ہیں اس حج کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں تمتع کرنے والا اپنے گھر سے یا میقات سے سب سے پہلا جو احرام باندھتا ہے وہ عمرے کا ہوتا ہے اور اس حج کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہو یعنی یکم شوال سے لے کر وقوف عرفہ سے پہلے تک عمرہ کرنا پایا جائے عمرہ کرنے کے بعد یعنی طواف سعی کے بعد یہ ظاہر حلق تقسی کروا کر احرام ختم کر دیتا ہے پھر حج پر جانے کے لیے آٹھ ذوالحجہ یا ایک آدھ دن قبل حج کا احرام باندھ کر حج کرتا ہے اور حج کا یہ احرام اس وقت کھلتا ہے جب دس ذوالہ کو پہلے دن کی رمی پھر قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقسیر کر لیتا ہے اس کے بعد عام لباس میں اسے بقایا مناسب یعنی طوافِ زیارت اور بقایا دن کی رمی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے حج کے تعلق سے بہت سارے اصطلاحات ہیں کچھ اصطلاحات کے اندر غلطی بڑی ہی عام ہوتی ہے جیسا کہ ایک اصطلاح ہے اشہر حج حج کے مہینے دوسری اصطلاح ہے حج کے ایام تو حج کے ایام جدا گانا اصطلاح ہے حج کے مہینے جدا گانا اصطلاح ہے حج کے جو ایام ہے جن میں مناسب شروع ہوتے ہیں آٹھ نو دس وغیرہ ان تاریخ کو ایام حج کہتے ہیں لیکن اشہور حج سے کیا مراد ہے آئیے دیکھتے ہیں اشہور حج کسے کہتے ہیں اشہور حج عشہر حج سے مراد حج کے مہینے میں یکم شوال المقدم سے تز الحجہ تک کی مدت کو حج کے مہینے یا اشہور حج کہا جاتا ہے چونکہ یکم شوال سے مناسق کی ادائیگی شروع ہو سکتی ہے جیسا کہ تمکتو یا کران والے کا عمرہ یا حج افراد والے کا طواف قدوم وغیرہ اسی لیے یکم شوال سے حج کے مہینے کی ابتدا ہو جاتی ہے عمرے کا بھی رکن ہے طواف کرنا طواف کے اگرچہ کے کئی اقسام ہیں لیکن طواف کہتے کسے ہیں اقسام کو بھی ہم بیان کریں گے طواف کسے کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں طواف خانے کعبہ کے گرد سات چکر یا پھیرے لگانا ایک طواف کہلاتا ہے ایک چکر کو طواف نہیں بلکہ پھیرا یا شوت کہتے ہیں طواف کی ابتدا حضر اسوت سے ہوتی ہے اور اختتام بھی حضر اسوت پر ہی ہوتا ہے طواف کی نیت حضر اسود سے کچھ پہلے کر کے حضرت اسود کے سامنے آ کر استلام کرتے ہیں پھر ہر چکر میں جب جب حضر اسود کے سامنے سے گزریں گے تو استلام کریں گے اور جب ساتواں یعنی آخری چکر کر ختم ہوگا تو بھی اختتام پر استلام کریں گے تو ایک طواف مکمل ہو جائے گا ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے جس جگہ طواف ادا کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں ممکن ہے مطاف کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں آئیے دیکھتے ہیں مطاف کسے کہتے ہیں متاف جس جگہ میں طواف کیا جاتا ہے عرف عام میں خانے کعبہ کے گرد جو بغیر چھت کے فرش ہے اسے مطاف کہتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے پوری مسجد حرام مطاف ہے مسجد کے کسی بھی فلور یا حصے سے طواف کیا تب بھی طواف ہو جائے گا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا اور ابھی ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے مفتی صاحب یہ ہمارے مدنی گلدستے بھی چل رہے ہیں حج کے حوالے سے سفر حج کیونکہ ہم نے آکام حج میں سفر حج بیان کریں گے آپ مسائل کے ساتھ ساتھ تو حج پر جانے والے کو تیاری کے حوالے سے ابتداً کیا کرنا چاہیے کون سے ایسے امور ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے سب سے پہلے یعنی ان ایاموں سے کوششیں شروع کر دینی چاہیے ان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے کیا اشار فرمائیں گے تیاری تو سب ہی کرتے ہیں جی جو سفر پر جاتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو تیاری نہ کرتا ہو جی تیاری تو سب کرتے ہر سفر کی ایک فکر انسان پر چڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے فکری چیز ہے فطری چیز ہے لیکن یہ ایک الگ بات ہے کوئی اچھی تیاری کرتا ہے کوئی خراب تیاری کرتا ہے کوئی جا کے وہاں رو رہا ہوتا ہے میں تو یہ نہیں لے کر آیا میں تو وہ نہیں لے کر آیا وہاں جا کے رونا تو مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا اسی طریقے سے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں جو کچھ سیکھ کر سمجھ کر نہیں گئے ہوتے تیاری دو طرح کی کرنی چاہیے ایک تو جو سفر کا تجربہ ہے اس تعلق سے کچھ سیکھا جائے کہ سفر کے اندر کیا مشکلات پیش آئیں گی کیا جو ہے وہ چیزیں کرنی ہوں گی کس, کس موقع پر کیا کرنی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں کتنا ہی سمجھا دیا جائے دس سے بیس فیصد سمجھائی جا سکتی ہیں باقی سفر خود ایک کلاس ہے جب بندہ اس کلاس روم میں جاتا ہے تب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں یعنی تھیوری <coughs> میں سے جو سیکھیں گے سیکھیں گے لیکن اصل چیز پریکٹیکل ہے <coughs> کہیں بھی آپ کو جانا ہو ایک تو سفر کا ہوا ہوتا ہے ایک پتہ نہیں کیا ہوگا ایک فطری بات ہے ایک فطری بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے لیکن دوسرا یہ ہے کہ بہرحال جتنی زیادہ تجربہ کار لوگوں <coughs> سے معلومات حاصل ہوں گی سیکھیں گے مطلب کہاں ٹھہرنا ہے کس طرح ٹھہرنا ہے کب کون سی چیز کہاں ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور مختلف تربیتیں بیان ہوتی ہیں جو پہلے سے آدمی آ چکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے ان سے کچھ معلومات لی جائے جو سفر کی ضروری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لی جائیں تو یہ جو ٹاپک ہے کافی حد تک کور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب سفر کا دوسرا حصہ ہے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سنگاپور یا ملیشیا یا جاپان تو جانے رہے ٹھیک ہے اصل مقصود ہے عبادت کرنا صحیح حج کو ادا کرنا عبادت الہی بجا لانا کے حج ادا کرنا تو مناسب حج کے تعلق سے پہلے سے تیاری کر کے جانا ضروری ہے مناسے کے کی کیا واجبات ہیں کیا فرائض ہیں کیا مقروحات ہیں احرام کی کیا پابندیاں ہیں احرام کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے مطالعہ شروع کیا جائے اور رفیق الحرمین بہت شاندار کتاب ہے یعنی میں رفیق الحرمین کو گائڈ بک کہتا ہوں آج کے حوالے اس, حالت اس, حالت اس حالت کا حالت نام بھی رفیق الحرمین ہے جی جی تو یہ گائیڈ کرتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس کس موقع پر تو ایک سے زیادہ رفیق الحرامین لے لیں وہاں بہت سارے سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس کتابیں نہیں ہوں گی جو سامان تو اتنے سارا لے آئے ہوں گے ٹھیک ہے چار بیگ بھر کر لے آئے ہوں گے صحیح لیکن ان کے پاس دعا کے لیے کوئی کتابیں نہیں ہوگی حرامین شریفین کی رفیق جو ہے رفیق الحرامین ہے بلا شکر الحمدللہ ہماری مجلی سے حج عمرہ جو ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تقسیم کرنے کی صحیح کرتی ہے آپ اگر چاہتے ہیں آپ حج پہ جا رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ایک نہیں دو لے جائیں تین لے جائیں جتنی لے جا سکتے ہیں توفیق آپ اتنی لے جائیں اور اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے تو میں تو کہوں گا یہ پھر بھی لے لیں اپنے پاس تو رکھیں تو یوں ایک تو یہ کہ مطالعہ کرنا ضروری ہے رفیق الرمین کا مطالعہ کریں بہار شریعت کا چھٹا حصہ کا مطالعہ کریں चीँ. مجلس حج و عمرہ کی اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں بڑی مفید اپلیکیشن ہے نماز کے اوقات کے تعلق سے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں تو دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے نماز کی اگر وہ ڈاؤن لوڈ نہ کیوں وہ بھی کر لیں بہت زیادہ کام آتی ہے وہاں پر ठीक ठीक نماز کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے تو یوں جو دینی گوشے ہیں جو دینی پہلو ہیں ان پر بطور خاص توجہ رکھیں اور خاص طور پر احرام کب باندھنا ہے ارام کب ختم ہوگا حج کے مناسب کیا ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہیں اور چونکہ ایک طبقہ ہے جن کا حج کا جو سفر ہے پہلا جہاز کا سفر ہوتا ہے پہلا بیرون ملک کا سفر ہوتا ہے بلا شبہ لوگ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ سفر کی جو تیاری ہے فزیکل تیاری اشیاء کے تعلق سے کیا چیزیں لے کے جانی ہے کیا نہیں لے کے جانی بعض اوقات بندہ بڑی اہم چیز بھول جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سارا سفر جو ہے اس کی فکر میں رہتا ہے یعنی دل وہاں لگا ہوتا ہے دل وہاں لگا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو ہم نے ایک پیکج بنایا ہے سامان سفر کے تعلق سے کہ جب آپ پر جا رہے ہیں تو سامان سفر کے اندر کیا کیا چیزیں آپ شامل رکھیں یہ کوئی حتمی پیکیج نہیں ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ایک نمونے اور ماڈل پیکج بنا دیا ہوں گے ماڈل کے لیے بنایا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سامان سفر کے تعلق سے ایک پیکج سفر حج میں اشیائے ضرورت کی تفصیل سامان ضرورت کتب الیکٹرانک چیزیں لباس سفری کاغذات حج کا, کا سامان ضرورت اطر جائے نماز تصویش آئنا تیل پالیا صابن منجن یا ٹوتھ پیسٹ سیفٹی ریزر پلیٹ کنگا سرما سوئی دھاگا ناخون تراج یعنی نیل کٹر سامان پر نام پتہ لکھنے کے لیے موٹا مارکر رومال یا ٹشو پیپرز استعمال کرتے ہوں تو نظر کے دو چشمے ہوائی جہاز میں دوران سفر جن دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ڈاکٹر کی صنعت اپنے گلے کے بیگ میں رکھیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوائیںشک لگج ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا چھوٹا سا بیگ بیگ پر نشانی لگانے کے لیے کپڑے کی کترن تاکہ ایئرپورٹ پر بیگ پہچاننے میں آسانی ہو گلاس دسترخوان حسب ضرورت کھانے کے برتن بورا یا معذور شخص ویل چیئر لے جائے لیکن اس کو فلائٹ میں بٹانا ہوگا حالت احرام کے لیے ایک سے زائد دو پٹی والی چپل بیگ دستی سامان رکھنے کے لیے تفصیل ایک عدد بڑا بیگ جہاز میں ساتھ لے جانے کے لیے بیگ یعنی ہینڈ کیری منہ اور عرفات میں لے جانے کے لیے شولڈر بیگ یعنی اسکول بیگ گلے میں ڈالنے کے لیے چھوٹا بیگ ضروری کاغذات اور رقم کے لیے پاکٹ بیلٹ بڑے بیگ کو لگیج بیگ کہتے ہیں یہ آپ ساتھ نہیں رکھتے بلکہ ایئرپورٹ پر جمع ہو جاتا ہے اور جہاز کے نیچے खानों میں رکھا جاتا ہے پینچی بلیٹ وغیرہ اس میں ڈال دیں دستی بیگ میں یہ چیزیں نہ رکھیں جہاز میں لگیج پیک کے بجائے اپنے ساتھ لے جانے والی ممنوع اشیا وغیرہ بلیٹ میٹل قچی چاقو نیل کٹر یعنی ناخون تراش کا میرے نصیب ہو کتب رفیق الحرمین مدن پنج سورا ایک سے زائد قلم اور لکھنے کے لیے پیٹ بہار شریعت کا چھٹا حصہ اپنے پیر صاحب کا شجرہ شریف نتوں اور سنتو بھرے بیانات اور حج میموری کارڈ الیکٹرانک چیزیں موبائل چارجر بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ منا کے خیموں میں کام آئے گا موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک چائے وغیرہ کے لیے الیکٹرک کیٹل کا سفر میرے لباس احرام ایک سے زائد پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات رکھنے کے لیے پاکٹ پیک حزب ضرورت چار سے آٹھ جوڑے بنیان سویٹر وغیرہ ملبوسات موسم کے مطابق ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے شال امامہ شریف بند اور ٹوپی مستلفہ اور دیگر ضروری مقامات کے لیے پلاسٹک کی فورٹ ایبل چٹائی اسلامی بہنوں کے لیے ابایا یعنی برقع اسلامی بہنوں کے لیے نماز کے لیے موٹی چادر اسلامی بہنوں کے لیے دستانے اور موزے اسلامی بہنوں کے لیے پی کیپ حج کا سفر دیرے میرے سفر دیرے نصیب سفری کاغذات پاسپورٹ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں کاپی ہو تو بہتر ہے معلم کی طرف سے ملنے والے کاغذات جہاز کی ٹکٹ ہیلتھ سرٹیفکیٹ نوٹ پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی دو سے تین کاپی کروا کر مختلف بیگوں میں رکھیں ایک کاپی گھر پر چھوڑ کر جائیں مدری چینل کے ناظرین اب بڑھیں گے ہم آپ کی کال کی طرف سوالات ہیں کیا ہیں تاثرات ہیں آئیے چلتے ہیں اور آپ کی کال سنتے ہیں اگر سوالات ہیں تو مفتی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس پر شرح رہنمائی لیتے ہیں جی بالک ال راول پڈی سے بول رہا میرا یہ سوال ہے کہ جب بندہ عمرے ہے حج کے لیے جاتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد سر مڈواتا ہے اور حیرام کھولتا ہے تو اس قربانی کا اگر نہ پتہ چلے کہ قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہو گئی ہے تو پتا چل جاتا اگر نہ ہوئی ہو ایک دن بھی نہ وہ بتائے دوسرے دن بھی نہ بتائیں تو اس کے بارے ماں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی اصل میں ایک تو ہوتا ہے وکوے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور ایک ہوتا ہے وکوے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے دو ایسا وکوا ہی نہ ہو کہ آپ کو آپ کی قربانی کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کب ہوئی ہے پتہ چلنا کیوں ضروری ہے جی Uh, حج کے اندر ایک ترتیب واجب ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کی ترتیب واجب ہے جی. کہ پہلے دسواں جو دن ہیں جی. دس الحجہ کا عرفات سے آ جاتے ہیں مزدلفہ سے نکلتے ہیں صبح اور پہلے دن آ کر رمی کرتے ہیں جی. سب سے پہلے رمی کریں گے جی. پھر قربانی ہوگی جی. پھر حلق ہوگا جی. ان تین چیزوں کے اندر ترتیب رکھنا واجب ہے جی. <coughs> تو اگر پتا ہی نہیں ہے کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی اور حلق کر لیا پتا چلا کہ جناب قربانی نہیں ہوئی تھی تو ترک واجب ہوگا گناگار ہوں گے دم لازم ہو جائے گا تو اس لیے پہلے سے ہی یہ اہتمام کریں ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی قربانی کس وقت ادا ہوئی ہے آج کل تو گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ اسکیم میں جاتے تھے پہلے ہوتا تھا کہ وہ پیسے جمع ہو جاتے تھے اور وہ ٹائم تو وہ ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دیتے تھے تو وہ غیر محتاط طرز عمل تھا اب تو گورنمنٹ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے <coughs> وہ شرط ختم کر دی ہے ٹھیک ہے چوائس پر ہوتا ہے آپ <coughs> اپنے پیسے جمع نہ کروائیں پیکج میں جہاں سے قربانی ہوتی ہے آپ وہاں سے کروا لیں یعنی آپ کی مرضی آپ چاہیں تو قربانی ان کے ذمہ لگا دیں چاہیں تو خود اپنے اپنی ترکیب میں کرائیں کس کے ذمہ لگا دیں یہ دیکھا جائے گا جو بینک کے اندر جمع کرواتے ہیں اسے تو ہم غیر محتاط یعنی یہ وہی بات ہے جو آپ فرما دیتے کہ وقوع سے پہلے کیا کرنا ہے وقوع سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال انتظار کریں گے اور جب آپ کو یقین کامل ہو جائے قربانی ہو گئی ہے اس کے بعد ہی حلق کروائیں گے ہاں اس میں احرام میں رہیں تواف زیارت اگر کر آنا ہے تو احرام میں رہتے ہوئے بھی تواف زیارت کیا جا سکتا ہے ایسا ممکن ہے اور جو بقیہ کی رمی ہے وہ بقیا کی رمی کرتے رہیں ٹھیک تو یہ کام تو بہرحال قربانی ہی کے بات کریں گے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اشفاق اطاری نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں سوال آج یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن اگر ایام مخصوص کی وجہ سے توافط زیارہ نہ کر سکے اور وہ بارہ تاریخ کے بعد فارغ ہو تو وہ کیا توف زیارہ کرے گی اور اگر کرے گی تو کیا اس کو دم بھی دینا پڑے گا جزاک اللہ تعالی خیرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی فرض حج کے دو ہی ہیں ایک آ, عرفات کا وقوف مقررہ جی وقت کے اندر اور دوسرا حج کا فرض ہے توف زیارہ توف زیارہ کا کوئی نعم بدل نہیں ہے رخصت کی کوئی صورت نہیں ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے باہر صورت توافظ زیارہ ہی کرنا ہوگا اور جو انہوں نے صورت پوچھی ہے کوئی اتنی مشکل صورت نہیں ہے شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں جی اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس نے جو توف زیارہ کا وقت ہے جی پورا وقت ناپاکی کی حالت میں ہی پایا ٹھیک ہے اور پاک نہیں ہوئی بارہ ضوجا کا غروب ہو گیا یعنی وقت ختم ہو گیا جس کا واجب وقت ہے تب بھی اس عورت پر نہ تو کوئی گنا ہے نہ کسی قسم کا دم لازم آئے گا کیونکہ اسے تو موقع ہی نہیں ملا پاک ہی نہیں تھی پورا وقت اسے ملا ہی نہیں تو یہ عورت پاک ہونے کے بعد تحفظ زیادہ کرے گی اس پر دم بھی نہیں ہے ہاں جس عورت کو وقت ملا نہیں کیا اس کے کی جدا گانا مسائل ہے جو انہوں نے پوچھا ہے اس میں یہ صورت نہیں تھی تو یہ عورت کرے گی اور بال فرض ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ عورت پاک نہیں ہوتی فلائٹ کا وقت آ جاتا ہے اور فلائٹ تبدیل کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے بعض لوگوں کو طریقہ نہیں پتا ہوتا بعض لوگوں کے ساتھ محرم کا مسئلہ آ جاتا ہے سیٹیں نہیں ہوتی ان تاریخوں میں سبھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو فلائٹ بھی پاسیبل نہیں ہے رکوانا تو شریعت متعارہ نے اس موقع پہ یہ حکم دیا ہے کہ عورت توفظ زیارہ ناپاکی کی حالت میں ہی کرے گی لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اسے توبہ کرنی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا یعنی اونٹ جو ہے وہ قربان کرے گی یا سات حصے جس جانور میں ہوتے ہیں وہ جانور قربان اسے کرنا پڑے گا دم بکرے کی قربانی کو کہتے ہیں بکرے کی یا دمبے کی قربانی کو بدنا جو ہے وہ سات حصوں کی قربانی کو کہتے ہیں بڑے جانور کی قربانی بدھنا کہا جاتا ہے تو بدھنا کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرے گی لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ مجبوری آ گئی ہو گنجائش کوئی نہ ہو توف زیارہ کیے بغیر واپس نہ ٹھیک ہے تواف زیارہ باہر کرنا ہو کر آئے ورنہ جو ہے عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوں گے طواف جو احرام ہے اس کا حصہ بھی باقی رہے گا اور اگر کوئی اپنے وطن چلا جاتا ہے تو یہاں تک فکا نے لکھا ہے کہ یہ اب جاتے ہوئے مکہ اب نیا احرام نہیں باندھے گا پہلے سے اس کا احرام باقی ہے تو یہ جائے گا طواف کرے گا پھر جا کے اس کا احرام جو ہے پورا ہوگا حلق کرنے کے بعد احرام تو ختم ہو جاتا ہے جب قربانی ہو جاتی ہے حلق کر لیا جاتا ہے احرام ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک جو شک ہے وہ باقی رہ جاتی ہے کہ عورتیں حلال نہیں ہوتی یہ تواف زیادہ کے بعد ہی حلال ہوتی ہیں اور احرام کی جو مکمل پابندیاں ہیں توفظ زیادہ کے بعد ہی ختم ہوتی ہیں کیونکہ یہ فرض ہے ٹھیک ہے فرض کی ادائیگی کے بغیر حج مکمل کیسے ہو سکتا ہے یہ ادا ہی کرنا ہو है باہر ہے اور اس کی جو بھی تفصیلات ہوں پھر اپنے حوالے سے بھی مستقبل لے لیں جیسے کہ آپ نے ابھی ذمہ دار نشاط فرمایا جی ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے مفتی صاحب کی بارگاہی عزی ہے کہ مفتی صاحب تین حج ہیں یعنی نیت کے حساب سے افراد تمتو کیران آیا جب ہم جائیں گے تو ایک وقت میں ایک ہی نیت ہوگی یعنی اگر حج افراد کرنا ہے یا حج تمتو کا سلسلہ ہے یا حج کران کی سعادت ہے کہ تینوں کی بھی نیت ہو سکتی ہے اگر ان کی ان کے عمل ملتے ہوں تو کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی حج کی نیت ہوگی اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے اصل میں جو اسٹیکچر ہے ماہیت ہے وہ جداگانا ہے ٹھیک ہے یعنی جو اعمال ہے وہ مختلف ہے تو تمتو اور کران جمع ہو سکتے تمتو اور افراد جمع ہو سکتا تو یہ تینوں جمع نہیں ہو سکتے جمع نہیں ہو سکتے, ہو سکتے, سکتے؟ فرمایا تو یہ افراد کے اندر عمرہ نہیں ہوتا تمتو میں عمرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر انہیں حج کرنا ہو تو اس لیے عمرہ نہیں کرتے اور شریعت نے ان کے لیے عمرہ کرنا جائز کرا نہیں دیا اگر ان کا حج کا ارادہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف حج افراد کرنا ہے ان کے لیے اور حج ہے ہی نہیں تو اگر وہ عمرہ کر لیں گے تو حج کے مہینوں میں تو پھر جو ہے ان کا وہ حج تمتو ہو جائے گا تو یا جو بھی صورت بنے گی تمتو سورتن تو تمتو ہی ہے تو اس لیے شریعت نے ان کے لیے یہ حکم بیان کیا ہے کہ اگر وہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو حج کے مہینے میں عمدہ نہ کریں تو یہ جدا جدا افعال ہیں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹکٹ میں تین مزے لے لیے جائیں گی ایسا ایسا نہیں ہے خرید عبادات ہیں ایسی اصطلاحات ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہاں یہ ہے کہ دو چیزیں اس کو سامنے رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی فضیلت کو سامنے رکھنا چاہتا ہے تو حج حجان کرے اس کے اندر عمرہ بھی ہے یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں مسنون بھی ہوئی ہے اور اگر کسی کے سامنے آسانی ہے تو بعض صورتوں میں افراد والے کو آسانی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں تمتو والے کو آسانی ہوتی ہے کیفیات کے اعتبار سے اور یہ تو ہم کام بیان کر رہے ہیں افاقی کے لیے جو افاق میں رہتے ہیں لیکن جو افراد ہل میں رہتے ہیں یعنی افاق کے اندر یا وہ مکہ میں رہتے ہیں جی ان کے لیے تو متعین ہو چکا ہے کہ وہ تمتوں نہیں کر سکتے کران نہیں کر سکتے افراد ہی کریں تو افراد ہی کرنا ہے ٹھیک اگلی کول دیجیے میرا سوال یہ ہے کہ میں مکے سے تقریبا دو سو کلو میٹر ڈائی سو میٹر دور تاخ میں رہتا ہوں اور مجھے حاج کے لیے کتنے دن پہلے جانا پڑے گا مکہ شریف میں برائے مہربانی ضرور بتائیے گا لگتا ہے کبھی کبھی جاتے ہوں گے یہ مکہ شریف جی ٹھیک ہے اتنی دور تو طائف جیسے دو شہر آ جائیں ٹھیک ہے اسی نبے نبے پچانوے دور ہے مکہ مکرمہ سے آئیے ہو سکتا ہے کہ طائف سے بھی آگے رہتے ہو ٹھیک ہے سوال کیا تھا ان کا ان کا یہ تھا کہ دو سو کلو میٹر انہوں نے بتایا طائف کے جسے آپ نے فرمایا کوئی قرب و جوار میں کوئی جگہ ہوگی یہ وہاں رہتے ہیں تو اب یہ حج کے لیے کتنے دن پہلے جائیں مشورہ طلب کر رہے ہیں کوئی دیکھیں حج کے جو افعال ہیں وہ حج کے مہینوں میں ہی ہو سکتے ہیں یکم شوال کے بعد سے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں یہ مطلب ان کے پاس کیا سہولیات ہیں کہاں ٹھہریں گے کہاں رہیں گے کیا کریں گے ان کی اپنی جو کام کرتے ہیں چھٹیاں کتنی ملیں گی کتنی نہیں ملیں گی تو زیادہ پہلے جانے سے جو ہے وہ مشکلات بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں پہلے چلے جائیں گے تو اس لیے اپنی جو ہے نا وہ سوچ لیں اگر ان کو آخری کی تاریخوں میں جانا ہے تو آج کران بھی کر سکتے ہیں یہ تو آفاق میں رہتے ہیں وکاس سے باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو کالز بھی ہیں اور پیکجیز بھی ہیں مدنی گلدستے بھی ہیں ابھی کال دیجئے گا وعلیکم السلام ورحمۃ <سلام> اللہ وبرکاتہ میں باور پلی سے گودام سائن بول رہا ہوں میرا سوال ہے رام کے اندر ہو اور چادر جو اوپر لیتے ہیں اس میں مو اپنا دام لے تو کیا اس میں دم لازم ہو جائے گا کہ نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مطلب چادل لی تو اس کا ایک دام ہوگا اگر اسی درمیان دوسری مطلب چادل لے لی یا تیسری مطلب چادل لے لی تو کیا اس پہ بھی دم ہوگا یا وہ ایک دم ہوگا اس پہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسی رام کے اندر اگر کوئی اور غلطی پڑھا لیتے جیسے کوئی مچھر مار دیا یا کوئی اور تو اس میں بھی ایک دم لازم ہو جائے گا یا کہ اسی دم میں سارا کچھ ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے جی تین سوالات آپ نے کر دی ہیں आ, دیکھیں احرام جو ہے وہ جو بندہ احرام میں آ جاتا ہے جی تو درجنوں چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں ٹھیک بلا مبالک درجنوں چیزیں ٹھیک جو احرام کے علاوہ حلال تھی احرام, احرام سے پہلے حلال تھی हर, احرام سے پہلے حلال تھی احرام میں آنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں ٹھیک تو اب ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کی جیسی مرضی پامالی کی جائے دم ایک ہی آئے گا ایسا نہیں ہے ہر ہر کام کا جدا گانا اس کی تفصیل ہے اور مثال کے طور پر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو ایک دم آ ٹھیک ہے اس نے جو ہے وہ لباس پہن لیا بارہ گھنٹے تک تو دوسرا دم آ گیا تو اگر پچاس گلتیاں بھی کرے گا تو پچاس قسم کی جنایات لازم ہوں گی ٹھیک تو ایسا نہیں ہے کہ پورے آرام میں جب تک وہ نہیں اترتا جو مرضی کرے صرف ایک ہی دم دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے تفصیل دیکھی جائے گی کون سی جنایت ہے کیا کیا ہیں اور کتنا کی کتنا نہیں کی اسے انہوں نے چہرے کے والے سے پوچھا تو چہرے پہ اگر صرف کپڑا آ جاتا ہے یوں کر کے ٹھیک ہے تو اس سے دم نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک ہے آیا اور ہٹ گیا اکثر صدقے کی صورتیں بنتی ہیں ایک صدقہ فطر دے دیا جائے ٹھیک ہے چہرہ چھپانا اگر مسلسل رہتا ہے چار پہر تقریباً بارہ گھنٹے تو جا کے دم لازم ہوتا ہے لباس کا بھی حکم ہے کہ لباس جب بارہ گھنٹے تک پہنے رہا تو جب جا کے دم ہوگا اس سے پہلے صدقے کی صورتیں بنیں گی تو اب جو اصل معاملہ ہے وہ دو سے تین چیزیں ہیں جی پہلی چیز تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کس کس قسم کی پابندیاں حالت احرام میں لاگو ہو جاتی ہیں کون کون سی باتوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں کیا کیا, کیا ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر پابندی کی خلاف ورزی پر حکم کیا حکم ہے ٹھیک ہے اچھا سفر حج میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ایک ہوتا ہے احرام کی پابندی برقرار نہیں رکھی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ واجبات حج میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا تو واجبات حج ستائیس واجبات حج کے وہ اس کا تو ہمیں تفصیل کے ساتھ پیکجز تیار کیے ہیں اور ہر سلسلے کے اندر آج کو چھوڑ کر آج کافی مواد تھا جی تو ہم ہر سلسلے میں چار پانچ چار پانچ آئندہ سلسلوں میں واجبات بتاتے رہیں گے اور خاص طور پر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واجب اگر چھوٹ جائے تو پھر کیا حکام لازم آتے ہیں واجب کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن ہم آپ نے جو یہ شامل کیا ہے کہ یہ واجب ترک ہوتا ہے یا اس کی بات صورتیں بھی آپ نے پھر بیان کی ہیں وہ اگر ترک ہو گئی ہیں تو اب کیا کرنا ہوگا یہ بڑا اہم ہوگا جی جی جی جیسے کہ ابھی سوال میں بھی پوچھ رہے جی تھے تو احرام کی پابندیاں کون سی ہیں یہ پتا ہونی چاہیے واجبات حج کون سی ہیں یہ پتا ہونے چاہیے پھر ان کے خلاف ورزیوں پر احرام کی جو خلاف ورزیاں ہیں جیسے چہرہ چھپانا ہے جیسے ابھی انہوں نے پوچھا تو اس کی بھی کئی صورتیں ہیں بالوں کا ٹوٹنا ہے کئی صورتیں ہیں اور جو افعال ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں تو ان صورتوں کو متعلق پتا ہو نہ پتا ہو تو پھر علماء سے پوچھا جائے ٹھیک ہے اور جو حج پہ جا رہے ہیں مطلب اس کو تو سیکھنا ضروری ہوگا ہی نہیں بالکل ٹھیک ہے تو اگلے مدنی گلدستے کی طرف بڑھے اس سوال کا پورا ہو گیا ہے تو ہم احرام کی پابندیاں کا جو پیکیج ہے ہمارا مدنی گلدستہ ہے انشاءاللہ شاء اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے ہماری مجلس سے ہماری ٹیم نے کیا مدنی گلدستہ بنایا ہے آئیے چلتے ہیں اس کی طرف پہلے ہم انشاءاللہ شاء کا ببر دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں <تصفح> تین چیزوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے ان پابندیوں کو اور یہ آس کر دوں کہ ان میں, میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ بدن انسانی کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں تو وہ منحصر نہیں ہے کہ اتنی ہوں گی کم زیادہ ہو سکتی ہیں ماڈل کے طور پر جو مسائل ہیں بہت سارے ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے مختصر انداز میں تو یہ خلاصہ ہے یہ پورا ٹیکس نہیں ہے پوری تھیوری نہیں ہے بلکہ تھیوری کا خلاصہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پابندیوں کے تعلق سے کیا کام ہے احرام کیا ہے نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو تلبیہ یا اس کے قائم مقام کر پڑنا نمبر تین احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا احرام کی پابندیاں تین قسم کی ہیں وہ پابندیاں جن کا تعلق فہش بات اور لڑائی جھکڑے سے ہے وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل نمبر ایک جنگل کا شکار کرنا نمبر دو اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا نمبر تین یا کسی طرح بتانا نمبر چار بندوق یا بارود یا اس کے زبرا کرنے کو چھری دینا نمبر پانچ اس کے انڈے توڑنا نمبر چھ پر اخیڑنا نمبر سات پاؤں یا بازو توڑنا نمبر آٹھ اس کا دودھ دوہنا نمبر نو اس کا گوشت یا نمبر دس انڈے پکانا یا بھوننا نمبر گیارہ بیچنا نمبر بارہ خریدنا نمبر تیرہ کھانا بدن انسانی سے متعلق پابندیاں پانچ قسم کی ہیں نمبر ایک وہ پابندیاں جن کا تعلق سینت کی چیزوں سے ہو نمبر دو وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو نمبر تین وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخن سے ہو نمبر چار وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو نمبر پانچ وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے یا پھینکنے سے ہو بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو نمبر ایک مو یا نمبر دو سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا نمبر تین بستہ یا کپڑے کی بخشی یا گٹری سر پر رکھنا نمبر چار امامہ باندھنا نمبر پانچ دستانے پہننا یا نمبر چھ مرد کا موسے یا جرابے وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائیں پہننا نمبر سات مرد کا سلہ ہوا کپڑا پہننا بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو نمبر ایک خوشبو بالوں میں لگانا نمبر دو بدن میں لگانا نمبر تین کپڑوں میں لگانا نمبر چار خالص خوشبو مشک امبر زعفران جاوتری لونگ الائچی زنجبیل وغیرہ کھانا نمبر پانچ ملاگیری یا قسم کثیر کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں نمبر چھ سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں نمبر سات وسما یا مہندی کا خزاب لگانا نمبر آٹھ زیتون یا نمبر نو تل کا تیل اگر چے بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا نمبر دس ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک امبر زعفران بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخون سے ہو نمبر ایک اپنا یا دوسرے کا ناخون کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخون خطروانا نمبر دو سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا نمبر تین گوند وغیرہ سے بال جمانا نمبر چار کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو نمبر ایک عورت سے صحبت نمبر دو بوسا نمبر تین مساس نمبر چار گلے لگانا نمبر پانچ اس کے اندام نہانی پر نگاہ جبکہ یہ چاروں باتیں شہوت ہوں نمبر چھ مباشرت وغیرہ حق زوجیت کا تذکرہ کرنا بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے سے ہو نمبر ایک جو مارنا نمبر دو پھینکنا نمبر تین کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا نمبر چار کپڑا اس کے مارنے کو دھونا نمبر پانچ یا بھوک میں ڈالنا نمبر چھ بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا غرض جون کے حالات پر کسی طرح باعث ہونا ماشاءاللہ. احرام کی پابندیوں کا تو تذکر ہوا مسئلہ ابھی اب تھیوری اور پریکٹیکل کا تذکرہ کر رہے تھے تو یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ ہی کا ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ نے الگ سے باب المدینہ کراچی میں تو الگ سے جداگانہ طور پر ایک شاپ بنائی ہے ایک دکان بنائی ہے اور اس پر احرام کے حوالے سے سامان موجود ہے فیضان مدینہ فیضان مدینہ, مدینہ میں بالکل اور یہ سیٹ منگایا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کے لیے بھی منگایا ہے اور آپ کا پریکٹیکل ہو جائے احرام کے حوالے سے تو یہ بھی اس لیے بھی منگایا ہے اس میں احرام ہے اور آپ کے ضرورت کی کچھ اشیاء ہیں اور یہ پورا پیک جو ہے اس کی قیمت ہے دو ہزار چالیس روپئے اس پورے پیک کی قیمت دو ہزار چالیس روپے ہے اس میں احرام بھی ہے چپل رکھنے کے لیے شوپر بھی ہے آپ کے بیگ بھی ہیں دو تین قسم کے اور اس میں کچھ تسبیحات بھی اور ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر حاجی کو چاہیے ہی دو ہزار روپے میں دو چالیس روپے کا یہ بیگ سمیت ہے سارا سامان اس میں بیلٹ بھی ہے چمڑے کا یہ سو روپئے کا بالکل بیلٹ بھی ہے چمڑے کا یہ بھی ہے احرام بھی ہے اور یہ دو طرح کے بیگ ہیں پھر یہ شوپر ہے اور یہ احرام بھی ہے دو ایک احرام ہے اچھا ایک احرام ایک احرام ہے اچھا, اچھا تو اس میں جو ہے تولیے کا اور لٹھے کا جو کہا جاتا ہے ہماری جو ترکیب ہوتی ہے وہی وہ دو پیس ہیں ایک تو یہ آپ کی جب احرام کی کچھ ترکیب ہو جائے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں اکثر حاجی جو ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ ہی ہرامین طیبین جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ احرام باندھ کے دکھا دیں گے نا چلے میں بھی دیکھ لوں گا بہت کری احرام باندھنا جو ہے وہ واقعی مشکل ہے جو پہلی دفعہ دفع باندھ رہا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے بھی تجربہ کار آجیوں سے سیکھا ہے اور انہوں نے میرے لسنت کو باندھتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ احرام کی چادریں سہجھا کھڑا ہوں میں تو اس احرام کی چادر کو جو ہے یوں اپنے دائیں طرف کر لیں سب سے پہلے ایک کنارے ملا لیں کنارے ملانا ضروری ہے ورنہ ایرام بنے گا نہیں صحیح یہ کنارے ملا لیے جائیں یہ کنارے جو ہے نا دیکھیں پوری اور دونوں کونے ملا لیں گے ہاں یہ پوری کنارے مل جائے گی ٹھیک یعنی احرام ماننے کے مختلف انداز ہیں ٹھیک ہے لیکن اس انداز میں پردہ بھی زیادہ ہے مضبوطی بھی زیادہ ہے بیلٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے ٹھیک ہے اور بیلٹ اس نی سے باندھنا بھی نہیں چاہیے کہ احرام کے لیے باندھ رہا ہوں احرام روکنے کے لیے بیلٹ نہیں اچھا یہ رائٹ سائیڈ پر پورا اس کا کنارہ ہو گیا اور یہ میں نے بالکل ملایا ہوا ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہے اگر یہ آگے پیچھے ہوگا تو مشکلات ہوں گی بالکل ملانے اس کو آپ کیوں بھائی کون کون جا رہا آپ نے سچ پہ ماشاء اللہ اکثر جا رہے ہیں دیکھ لیا ابھی اب کیا ہے احرام چونکہ وہ ہوتا ہے اس کی چڑائی کافی ہوتی ہے تو اگر میں ٹکھنوں سے لوں گا تو میرے سینے تک آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ غلطی ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا اس کو نیچے جانے دیں نیچے جانے دیں اس کو یعنی جہاں سے اظہار باندھتے وہیں رکھیں بالکل اس کو ناف پر رکھیں آپ بعد میں اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے کو ناف پر رکھیں چادر اگر اتار لیں ٹھیک ہے یہ دوسرا مرلہ ہے ٹھیک یہ ایرام کا دوسرا مرلہ پہلا مرلہ کیا ہے اس کے کنارے ملائے دوسرا آپ اس کو صحیح پوزیشن پر لے کر آئے اچھا اس کو مثال کے طور پر بالکل ناف پر لے کر آئے تیسرا مرلہ یہ ہے یہ جو سائیڈ ہے اس کی یہ سائڈ یہ سائیڈ تھوڑا سا پیٹ اندر کر کے جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں اسے اتنا کھینچیں گے ٹھیک ٹھیک ہے یعنی اس چادر کو جتنا دبا سکتے ہیں اتنا دبائیں گے اندر جو چادر جتنا دبا سکتے ہیں زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ دبا لیا آپ نے ٹھیک ہے اس کو دبانے کے بعد جی یہ ابھی ہلا نہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو چونکہ ابھی تازہ تازہ آیا ہوں تو تھوڑی پریکٹس ہو گئی ہے پر نہیں یہاں سے ہل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہل گیا تو یہ ڈھیلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا کسی فرد کی اپنے سے وہ معاملات لے سکتے ہیں کہ پکڑا کوئی حرج نہیں اس میں ٹھیک ہے اب یہ جو کنارہ ہے جی اس کو تھوڑا سا یوں لپیٹ لیں ٹھیک ہے لپیٹنے کے بعد یوں کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو اوپر کھینچتے ہوئے ٹھیک ہے یوں کر لیا جائے ٹھیک ہے کہیں سے بھی بیلڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں تو ڈلہ ہو رہیے اب یہ دیکھیں نیچے نہیں رہا جی ایسا ہے کہ بالکل نیچے ہو گئے اوپر ٹھیک ہے جی جب ہوئی رہے تو پوری ترکیب چادر اگر لٹھے کی ہوگی تو آرام سے بندے گی تولیے کی جو چادر ہے تحمد میں مشکل بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی نچلے حصے کے لیے جو چادر ہو وہ لٹھی کی لٹھے کی ہو وہ زیادہ بہتر رہتی ہے اوپر جو ہے وہ تولیے کی اگر ہوگی تو ایک بار بار گرے گی نہیں لٹھے والے میں کلف وغیرہ ہوتا تو گرتی ہے بار اور دوسرا یہ ہوگا کہ پسینہ وغیرہ اگر آئے گا تو پسینہ بھی چستی ہے ٹھیک تو جب ملا جائیں گے تو تین دن چار دن احرام میں رہنا پڑتا ہے بعض اوقات تو یہ چادر پہننے ہے کوئی طریقہ نہیں ہے بس آپ کسی بھی طرح پہن لیں ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ ستر نظر نہ آئے ٹھیک ہے اور یہ احرام نیچے والا جو تحمد ہے نیچے نہ ہو یہ اوپر رہے اس انداز میں پہنے کہ نماز میں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو دیکھیں نماز اس میں آرام سے پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پہنی دونوں ہی کندھے ڈھکے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں جی جی تو کیا باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام جب بھی پہننا ہے کندھا جو ہے کھولنا ہے جی کندھا جو, جو کھولنا ہے یہ اجتبا کے ہے ٹھیک ہے یہ صرف طواف کی سنت ہے ٹھیک ہے جب تواف شروع کریں گے تو کندھا کھولیں گے اس کے علاوہ احرام کے اندر کندھا نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ دو نماز رو رو میں رو اگر کھولا تو نماز مکرو ہوگی اللہ چلو بالکر of the Lord. مفیہم نے احرام کا طریقہ تو بیان ہو گیا یعنی احرام کی پابندیاں بھی بیان ہو گئیں احرام کا طریقہ بھی بیان ہو گیا ایک سوال تھا شروع سے میرے ذہن میں تھا یہ بلکہ سلسلے سے پہلے تھا کہ یہ سوال بھی آپ سے کرنا ہے سلسلے میں مجھے کہ اب جب فلائٹس ہوں گی لوگ جائیں گے زیادہ سی فلائٹس کے ذریعے ہی جاتے ہیں زیادہ تر آج کل تو یہی ترکیب ہے اب فلائٹس جو ہوں گی وہ کوئی فلائٹ تو ڈائریکٹ ہوگی کوئی وایا فلائٹ ہوگی کوئی رکتی ہوئی جائے گی کہیں پہ اسٹے لے گی یا تبدیل ہوگی دوسری فلائٹ میں جائیں گے تو اس سلسلے میں بھی ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی حاجیوں کو کیا کرنا چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق دے تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی ہو جائے کہ سفر حج چل رہا ہے تو اس میں مزید کیا ہمارے لیے ہونا چاہیے سفر حج ہو یا سفر عمرہ ہو جی. درست جگہ پر اگر احرام نہ ماندے نا آدمی جی تو شریعت بار سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں جی اور وہ پریشانیاں آتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش پہلے سیکھ لیتا ٹھیک ابھی عمرے کے سیزن میں رمضان شریف میں جی ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وایا فلائٹ میں گئے نا ٹھیک ممکن ہے دبئی سے تھی یا کسی اور ملک تھی یعنی مدینہ کنیکٹنگ فلائٹ تھے جی اب انہیں وقت ہی نہیں ملا ٹھیک ہے پاکستان سے جو ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور وہاں جلدی جلدی باگو باگو باگو کرتے جہاز میں بٹھا دیا احرام ہی نہیں مان سکے Allah. پورا کافلا سو پچاس کا کافلہ تھا پورا کافلہ احرام ہی نہیں مان سکا بس کس نے چادر لپیٹی کس نے کپڑے اتارے تو اتارے نہیں اتارے تو نہیں اتارے اور وہ بغیر احرام کے میکات میں داخل ہو گئے تو ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں بازوقات تو یوں بڑی سمجھداری کا معاملہ ہے بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کا جو دورانیہ ہے یہ بڑا ہی نازک دورانیہ ہے اس کے اندر مختلف طرح کے اسٹیپ آتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی کسی کی ڈائریکٹ ہوگی کہاں سے ایران ماننا ہے کہاں سے نہیں ماننا تو اس مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پیکش تیار کیا ہے جو کچھ ہدایات پر کچھ رہنمائی پر مشتمل ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ پیکج اس لیے ہے تاکہ سیکھا جا سکے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑا انمول پیکج ہے سفر حج قدم بدم قدم بقدم پہلے دیکھتے ہیں اس کا ہم کے ساتھ ٹائٹل یہ ناظرین دیکھتے ہیں پیکج سفر حج قدم با قدم اس پیکج کے اندر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں گھر سے لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے حوالے سے ضروری ہدایات بیان کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر حج قدم با قدم سیگمنٹ میں کن کن چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھتا ہے پہلے مرحلے میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں گھر سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ضروری کام پہلا مرحلہ گھر سے نکلنا ملاقات و معافی تلافی کا اہتمام کیجیے اہل و عیال کو اللہ تعالی کے سفر کرنے کی دعا پڑ في المال فلم والولد اے اللہ از ہم تیری پناہ چاہتے ہیں سفر کی تکلیف سے اور خراب واپسی اور مال اہل و اولاد میں کوئی بری بات دیکھنے سے واپسی تک مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے سفر یا احرام کے نفل پڑنا نہ بھولیں سامان کو ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں ضروری کاغذات بالخصوص پاسپورٹ اور ٹکٹ لینا نہ بھولیں بڑا راست جدہ فلائٹ ہے تو احرام کی چادریں پہن لیں یا الگ کر لیں تاکہ ایئرپورٹ پر پہن سکیں احرام کی نیت گھر سے کرنی ہے تو احرام کے نوافل بھی گھر سے ہی پڑ لیں بڑا راست جدہ فلائٹ والوں نے گھر یا ایئرپورٹ سے نیت نہیں کی ہے تو جہاز کی پرواز بلند ہونے کے بعد بیلٹ کھولنے کی اجازت ملنے پر احرام کی نیت کر لیں یہ اجازت عام طور سے پرواز بلند ہونے کے دس منٹ بعد مل جاتی ہے زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے جہاز اڑنے کے بعد نیت کی جائے جہاز میں نکاح سے پہلے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے حج چمکتوں والے صرف عمرے کی نیت کریں گے حج کران والے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے حج افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے کنیکٹنگ فلائٹ والے احرام کی نیت کب کریں گے جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے جن کی کنیکٹنگ فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہو لیکن کسی ملک میں رک کر پھر دوسرا جہاز بدلنا ہو تو ایسے آزمین احرام کی چادرے اپنے دستی بیگ میں اپنے ساتھ جہاز میں لے جائیں لگیج میں نہ ڈالیں فلائٹ بدل کر جب جدہ والے جہاز میں بیٹھیں تو احرام کی چادرے پہن کر سوار ہوں جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہونے پر مقات یا محاذاتی میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں جدہ میکات کے اندر ہے جدہ آنے والا جہاز میقات کو عبور کر کے ہی آتا ہے مکہ مکرمہ کو روانگی مدینہ منورہ اترنے والے آزمین مکہ جاتے ہوئے تمتع، ایران یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے مقتصل میت ابیار علی سے احرام باندھیں گے جدہ ایئرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے دخول حرم سے پہلے کسل مستحب ہے آگے موقع نہ ملے تو جدہ ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں اللہم فيها حلالا اے اللہ ترجمہ ورژنی اللہ ہے مجھے اس میں قرار اور رسق حلال عطا فرما مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف و کریں گے پھر حلق کا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا مینا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا اگر حج افراد کرنے والا مکی یا شیل ہے تو ان پر تواف قدوم نہیں حج کران کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے تواف عمرہ اور پھر سعی کرے گا لیکن حلق یا تقسیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے مینا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا کران والا عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کا بھی ایک طواف کرے گا بدن چینل کے ناظرین آپ نے یہ سفر حج قدم قدم دیکھا انشاءاللہ عزوجل اگلے جو ہماری قسط ہوگی کام حج کی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اس میں کچھ اور چیز لے کر آئیں گے عمرہ لے کر آئیں گے قدم عز عز مکہ پہنچنے کے بعد اکثر افراد جو ہیں پہلے عمرہ کریں گے کچھ آپ کی کال شامل کریں گے ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیتے ہیں جی ہاں جی فتیش سے بات کر رہا ہوں مرحوم والدین کے لیے حج بدل کرنا چاہتے تھے ایک اپلیکیشن ہماری ریجیکٹ ہو گئی اور ایک اکسپٹ ہے کیا میں والدہ اور والد کے لیے اکٹھی حج کی نیت حج بدل کی کروں گا یا والد کے لیے پہلے جاؤں یا والدہ کے لیے جاؤں ماشاء اللہ آپ کا جذبہ مرحلہ ایک اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے تو وہ ان کے والدین میں کوئی ہے یا نہیں حج بدل کرنا چاہ رہا اپنے دونوں والدین کی طرف سے اچھا کوئی دو افراد ہوں گے جو سمجھ میں آ رہا کال سے تو دونوں نے ایپلیکیشن دی ہوگی ایک نہیں ہو سکا حج کے لیے اور دوسرے کا ہو گیا ہے تو اب جس کا ہوا ہے ایپلیکیشن کا کہ وہ حج کرنے جا رہے ہیں تو وہ صرف والد کی طرف سے کریں صرف والدہ کی طرف سے کریں یا دونوں ہی کی نیت کر لیں تو حجے بدل ہو جائے گا بدل جو ہے اس دو قسمیں ہیں جی ایک حجے بدل نفل نفلی صورت میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک حج بدل واجب یعنی فرض جو ہوتا ہے اس کی صورت میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے حج بد الفرض کی ادائیگی کی شرائط مختلف ہیں نفل کی مختلف ہے حج بدل فرض کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر والدین پہ آج فرض ہو چکا تھا وہ بڑھاپے میں آ گئے نہیں جا سکے آج نہیں کیا یہاں تک کہ اب نہیں جا سکتے خود فزیکلی نہیں جا سکتے ٹھیک تو اب وہ اولاد میں سے کسی کو بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ صورت ہے تو گورنمنٹ اسکیم واحد راستہ نہیں ہے <coughs> استطاعت اگر تھی تو پرائیویٹ میں ٹرائی کرنی چاہیے تھی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھاک امیر لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم میں ٹرائی کر کے کاغذات نام نہیں آتا خوش بڑھ جاتے ہیں حالانکہ ان پر اتنی استطاعت ہوتی ہے جو مطلب تقریبا ایک لاکھ کا فرق تو کم پیش آتا ہی ہے پرائیویٹ اسکیم میں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے اگر تو فرق کی صورت تھی تو بہرحال کو ایسا کرنا چاہیے تھا <coughs> حجے بدل فرض کی اگر صورت ہے اس کی اور صورت بھی بنتی ہے وسیعت کی بھی صورت ہوتی ہے ٹھیک تو ایک شخص کے لیے ایک ہی شخص جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص دو کی طرف سے حج بدل کر لے ایسا نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ والدین نے نہ وصیت کی تھی نہ ان پر حج فرض تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک اب یہ سال ثواب کے لیے جانا چاہتے ہیں صحیح حج بدل ان پر فرض نہیں تھا وصیت وغیرہ بھی نہیں تھی اس سال ثواب کے لیے جانا چاہتے ہیں حج ان پر فرض ہی نہیں تھا فرض نہیں تھا تو یہ بھی اپنا حج کر چکے ہیں ٹھیک یہ بھی دوبارہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نفلی حج کر سکتے ہیں ٹھیک اور نفلی حج کا ثواب ایک سے زیادہ لوگوں کو بخشا جا سکتا ہے ٹھیک تو اس میں کوئی بات نہیں ہے نفلی اور واجبہ کے اعتبار سے تو آپ نے ارشاد فرما دیا ایک چیز یہ ہے کہ واجبہ میرے منہ سے نکل گیا تھا واجبہ صورت نہیں حج بدل فرض حج بدل نفل ٹھیک ہے مطلب اس میں شاپ جیسا بھی آپ نے وضاحت کی ہے میں چاروں اور تھوڑا ہو جائے کہ کسی نے خود فرض حج نہیں کیا ہے اور اب وہ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اپنی رقم سے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے اپنی رقم سے کر رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی پورے گھر کی قربانی کر دے اپنی قربانی نہ کرے حالانکہ اس پر قربانی واجب وہ تو جس نے اپنا حج نہیں کیا تو اس کے پاس استطاعت ہے حج فرض ہو چکا ہے تو اپنے حج نہ کرنے کی وجہ سے بہال تاخیر کا گناہ تو ہوگا اس سے ٹھیک تو اپنا حج تو اسے کرنا پڑے گا ٹھیک اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کاشف حسار یاد کر رہا تھا سر یہ معلومات کرنی تھی کہ میں نے حج ازا کر لیا لیکن میرے والد صاحب نے حج ازا نہیں کیا ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے بدلے مجھے حج کرنا ہو تو وہ حج کیا کہلاتا ہے اس میں کوئی چینجنگ ہے یا جس طرح حج ازا کرتے ہیں کسی طرح حجہ ہوتا ہے اس ذرا رہنمائی پر معلوم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں آسان تھا جواب تو یہ ہے جی کہ یہ چلے جائیں ٹھیک ہے اور اپنے والد کی طرف سے طلبہ پڑھیں اور اپنے والد کی نیت ہی ہر جگہ رکھیں کہ میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں حج کر کر آ جائیں حج بدل فرض تھا جب بھی ادا ہو جائے گا نفل تھا جب بھی ادا ہو جائے گا حج بدل نفل میں تھوڑی سا ریلیکس مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو یہ تعین کر لیں کہ ان کے والد پر آج فرض تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی ٹھیک ہے حج بدل فرض کی صورت بن رہی ہے نہیں بن رہی ٹھیک ہے حج بدل نفل میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا اپنی طرف سے حج کرتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں سال صاف کر دیتا ہے کہ فلاں کو میں نے یہ سال کیا یعنی حج اپ ہی کر رہا ہے حج اپ ہی کر رہا ہے حج بدل فرض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تلبیہ پڑے گا تب بھی اسی کی نیت رکھے گا کہ میں فلاں کے طرف سے پڑھ رہا ہوں اور اگر اس نے خرچہ دے کر بھیجا ہے تو پھر کچھ حدود میں رہنا پڑے گا ٹھیک تو یہ تو اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں اگر یہ فرض کسی صورت بھی اپنا لیتے ہیں تو کوئی حاج نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بار بار حج کی توفیق بھی عطا فرمائے احکام میں حج بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم